یا اللہ الذین آ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے شکوائے منافقین دوسرا مومنین کو روکا گیا کہ منافقین کی تقلید نہ کرو مومنین کو روکا گیا ہے کہ منافقین کی تقلید نہ کرو تو دونوں لکھ لو مضمون شکوائے منافقین ان ان تقلید المنافقین ایک شکوہ منافقین ہے دوسرا انجو ان تقلید منافقین مومنین کو روکا یہ جی ہے کہ منافقین کی تکلید نہ کرو اے ایمان والوں نہ ہو تم کل کا کرو مثل ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا حقیقہ کافروں کے ساتھ کا لکھو حقیقہ تن اگرچہ ظاہر ایمان کا دعوی کرتے ہیں یہ کون ہے منافق ہے لکھ لو یعنی منافقین نہ ہو تم اسر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا حقیقہ تن اگرچہ ظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یہ منافق ہیں وہ کالو لکھوان اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں لفظی معنی غلط ہے لفظی معنی کیا ہے کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو حالانکہ ان کے بھائی تو مر گئے تھے شہید ہو گئے تھے ان کو کہتے ہیں یا ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے بارے میں لہٰذا مانا لکھو یہ یہ معنی لکھو گے تب مطلب صحیح ہوگا ظاہری مانا پہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو لیکن حقیقی منع کیا ہے کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں جب سفر کرتے ہیں ان کے بھائی زمین میں یا ہوتے ہیں کیا غزن کا مانا جنگ کرنے والے تو بھائیوں کے بارے میں منافع کیا کہتے ہیں لوکانو رندنا اگر ہوتے نزدیک ہمارے تو نہ مرتے تو آپ دیکھو مرنے والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے اگر ہوتے نزدیک ہمارے نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے تو ان منافع نے بھی یہی کہا تھا کہ غزوہ عہد پہ نہ جاتے نہ مرتے مدینہ میں بیٹھے رہتے وہاں گئے ہیں تو مر گئے تو آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں بیٹا کہیں شہید ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو ماں کہہ ہو بیٹا نہ تو وہاں جاتا نا شہید ہوتا نہ مرتا کہتی یا نہیں کہتے کہتے یہ غلط ہیں اگر ہوتے ہمارے ہاں نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے اللہ, فی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس بات کہنے کا کیا فائدہ کوئی فائدہ ہے اب تو شہید ہو گئے مر گئے یہ بات تو محاذ ایک ارمان ہے کیا کوئی فائدہ نہیں اس بات کا نتیجہ یہی ہے لام آ نتیجے کی یا لام آ کے ب نتیجے, نتیجے کی لام ہے. نتیجہ تن کرتا ہے اللہ تعالی اس بات کو ارمان ان کے دلوں کے اندر بسر ارمان ارمان ہے ولہ یوہی واب نمبر ایک جواب نمبر ایک بھائی تم کہتے ہو کہ وہاں نہ جاتے تو نہ مرتے یہ بتاؤ کہ موت و حیات خدا کے قبضے میں ہے یا سفر کے اختیار میں ہے تم کہتے ہو سفر نہ کرتے تو نہ مرتے سفر کیا تو مر گیا موت و حیات کس قبضے میں ہے اللہ کے خطے میں ہے اللہ نے وہاں موت دی ہے یہی موت اللہ گھر میں بھی دے سکتا تھا یہ جواب اول ہے اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے بلّہ مارتا ہوں بصیر فی سبیل اللہ جواب ثانی ایک تو موت اللہ نے دی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو آدمی گھر میں مرتا ہے اس کا اتنا مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا جتنا مرتبہ کس کا ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے یا مرتا ہے گھر سے آدمی نکلے نا تو اللہ کی راہ میں آ گیا نہیں اور اللہ کی راہ میں جب آ گیا تو قتل کیا آ جائے پھر بھی شہید اپنی موت مر جائے پھر بھی شہید ہے تم ادھر اللہ کی راہ میں ہو نا تو تمہاری موت ادھر آ جائے یہ بھی کہا ہے شہادت ہے شہادت نام ہے موت فی سبیل اللہ کا عام مقوم ہے سمجھے جی چاہے وہ قاتل فی سبھی لاہ چاہے وہ موت فی سبیل اللہ سب شہتے ہیں دیکھو جی والن کو تل تم جواب ثانی اور البتہ اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کے راہ میں یا مر جاؤ دیکھو دونوں چیزیں ہیں نا البتہ بخشش اللہ کی اور رحمت بہتر ہے اس سے کہ جمع کرتے ہیں یہ کافر یج یاجماؤن کے نیچے کفار نکلو کافر جمع کرتے ہیں دنیا کو البتہ بخشش اللہ کی رحمت بہتر ہے اس مال سے جس کو کافر جمع کر رہے ہیں اب بھائی یہ دو جواب آ گیا نہیں یہ دونوں جواب کس کے بارے میں تھے قتل فی صدی اللہ کے بارے میں کس کے بارے میں قتل فی صدی اللہ ماؤ فی صدی اللہ آگے تعمیم ہے اگلی آت میں کہا ہے تعمیم تعمیم کا کیا معنی جس حالت میں آدمی مرے چاہے گھر میں مرے تجارت کرتے مرے جہاد میں مرے صاحب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے یا نہیں تو اللہ کی طرف لوٹو تو خدا کی رضا لے کے جاؤ کیا خدا کی رضا اسی میں ہے حفیظ سبیل اللہ سے. والا متم کے نیچے لکھو تعمیم والا مجھ تم آؤ کتل اور البت اگر مرے تم یا قتل کیے جا گئے تم جس وجہ پہ بھی ہو لکھ لو نیچے اللہ اے وجہ کتل تم کے نیچے کا لکھنے اللہ ائیے وجہ چاہے فی صبیر اللہ ہو چاہے فی صبیر اللہ نہ ہو یہ عموم ہے البتہ اگر مر گئے تم یا قتل کیے گئے تم اللہ ای وجن البتہ اللہ کے کی اکٹھے کیے جاؤ گے تم میرے محترم صحابہ کرام کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا تھا یا نہیں کہ بالا کا دف اللہ ہو انہم ادھر بھی ہوا ادھر بھی ہوا اللہ نے معاف کر دیا اب دیکھو اللہ خود بھی معاف کر رہے ہیں اور اپنے محبوب سے بھی فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب تو بھی ان کو معاف کر دے اور ان کے حق میں دعا بھی کر, دے ان, کے دعا بھی کر دے ان کے حق میں دعا بھی کر تو بھی معاف کر ان کے حق میں دعا بھی کردم رحمت من اللہ اس کے دو مضمون ہیں ایک لکھو تکمیل اف جو معافی کا اعلان تھا نا اس کی تکمیل ہو رہی ہے تکمیل اف اور دوسرا مضمون ہے مکار میں اخلاق خاتم النبیین حضور کے اخلاق ہسن کا بیان ہے مکار میں اخلاق خاتم النبیین خاتم النبیین کے مکار میں اخلاق کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے آپ کو رحمت اللہ عالمین بنایا ہے آپ نرم دل ہیں آپ ہیں, مشفق ہیں آپ مہربان ہیں اگر آپ تند خو ہوتے سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے وہ جو آدمی تمہیں گالیے دے سخت مزاج اسے پیش آئے اس کو ملنے آؤ تو ہو گے واہ جی واہ ایک دفعہ ہم غیر سخت مزاج سے پیش ہوا ہم نہیں جاتے اس کو ملنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر میں آپ کو سخت مزاج بناتا نا تو یہ دیہاتی لوگ سیدھے سادھے ہیں نبی پہلے ادھر آئے نہیں تو آپ سے بھاگ جاتے آپ سے بھاگ جاتے آپ کے قریب بھی نہ بیٹھتا آپ تو رحمت اللہ عالمین مہربان آپ دیکھو نا ایک آرا دیا یا اس نے مسجد میں کیا کر دیا حساب کر دیا صاحبہ ڈانٹنے گئے حضرت حساب کرو اندو فارے ہوا تو آپ نے اس کو محبت پیار سے سمجھایا کہ یہ خدا کے گھر ہیں یہاں نماز پڑھی جاتی ہے پیشاب وغیرہ نہیں کیا جائے پیار محبت سے سمجھا ہم تو ڈر پاتے جب جب واپس گیا نا جی اپنے علاقے کا بٹھیرا تھا تو اپنی کام کرد محمد کریم کے ساتھ ایمان اللہ محمد کریم جو ہے نا اس کے اندر افوا ہے کیا کوئی آدمی تکلیف کرتا ہے برا کام کرتا ہے تو حضور اس کو ڈنڈا نہیں مارتے لا یجز صحیح بل یا صحیح آ باپ کرتے تو اتنی اثر ہوتا تھا کہ مکارے میں اخلاق تھے میرے حضرت کے سمجھے تم بھی مکار میں اخلاق کے ساتھ رہو محبت و پیار کے ساتھ رہو سمجھے جی تو دو ہے نا مزمور ایک تکمیل یا دوسرا کیا ہے جی مکار میں اخلاق نبی رحمت من اللہ پس سبب اللہ کی رحمت سے ما زیدہ ہے پس بسب اللہ کی رحمت سے لنتا دل ہوئے آپ ان کے لیے ولاؤ کون سا فضن بل فرد لو کس کے لیے ہے فرض محال کے لیے بل فرد اگر آپ ہوتے تو خو کا منع سخت مزاج تو دل فرد اگر آپ ہوتے سخت مزاج تندو غلیظ زل سخت دل والے تو لن فضلوں میں نہ البتہ منتشر ہو جاتے تیرے ارد گرد سے تیرے ساتھ نہ بیٹھتے منتشر ہو جاتے البتہ منتشر ہو جاتے تیرے ارد گرد سے تو تیرے ساتھ بیٹھتے جب تیرے ساتھ نہ بیٹھتے تو ان کو یہ فیوز و برکات حاصل ہوتے البتہ منتشر ہو جاتے تیرے ارد سے اوپر حاشا لکھ لو پھر ان کو یہ فیوز و برکات کیسے حاصل ہوتے یہ بھی لکھ لو جب بھاگ جاتے تو فیض حاصل کرتے پھر ان کو یہ فیوز و برکات کیسے میسر ہوتے لہذا انہم پس ماف کر میں پاک پس معاف کر دی تن سے پہلے خدا نے خود معافی کا اعلان کیا نا اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی اور صرف معاف نہ کریں ان کے لیے دعا بھی کریں استقبال و شکر لہم اور معافی مانگے واسطے ان کے اللہ سے شاو رہوں امر اور مشورہ لیتے رہیں ان سے معاملات کے اندر بدستور سابق بدستور سابق جیسے پہلے مشورہ لیتے تھے مشورہ لیتے رہو پیدا ازمتا پر جب پختہ ارادہ کرے تو بس تو کر اللہ پہ ان اللہ ہی تبقہ نہیں جن سرخم اللہ ترغیب تبکل آگے بھی ترغیب تبکل ہے کہ اگر مدد کرے تمہاری اللہ پس نہیں کوئی غالب ہو سکتا تم پہ وہ یقر کو اور اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دے حضران کے اس کو کہتے ہیں اللہ توفیق نہ دیں امداد چھوڑ دیں اور اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دیں پس کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری ممباز ہی اللہ کے چھوڑنے کے بعد کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے اور خاص اللہ کے ساتھ چاہیے توقع کرے مومن وما علیہ نبین ان اللہ عصمت خاتم المبیا پہلے بھی حضرت کے مکار میں اخلاق تھے اب بھی کہا ہے جی اسمت کا الانبیاء پہلے بھی غزوہ عہد اور بھدر کی باتیں تھیں اب بھی غزوہ بہدر کی ایک شک بیان کی گئی ہے غزوہ بہادر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی نا مال غنیمت ملا تو مال غنیمت میں سے ایک چادر گم ہو گئی کیا گم ہو گئی چادر نہیں تھی تو بعض لوگوں کو خیال ہوا عام آدمی کو کمزور آدمی کو کہ شاید حضور نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی کہ حضور کو تو اختیار ہے نا بادشاہ کو اختیار ہوتا ہے کوئی چیز اپنے لیے چون دے ہو سکتا ہے حضرت نے وہ چادر اپنے لیے رکھ لی اللہ تعالیٰ نے میرا محبوب ایسا نہیں ہے کہ مال غنیمت کے اندر کیا کرے خیانت کرے باقانہ نے نبی اسما کے خاتم لمبیا اور نہیں لائک واسطے نبی کے یہ کہ کرے کیوں اس لیے کہ جو آدمی خیانت کرتا ہے نا خیانت والی چیز کو لے کے میدان قیامت میں حاضر ہوگا کس میں حاضر ہوگا میدانِ قیامت مت حتیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹ کی خیانت یہ ہے نا اونٹ کی چوری تو اونٹ بھی اس کے گردن پہ چڑھا ہوگا اس کو لے کے حاضر ہوگا ہاں رینگتا وہ مئی یا غلط انجام سیانت اور جو خیانت کرتا ہے لائے گا اس چیز کو جس کی اس نے خیانت کی دن قیامت کے سندے پہ لائے گا پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس جزا ماں کا سبق ماں کا سبق سے پہلے جزا ماں دیو پہ پورا دیا جائے گا ہر نفس بدلہ اس کا سے کیا اور ظلم نہیں کیے جائیں گے آفا منصبا رضوان اللہ اب یہ لکھو جی متابئین و مخضوبین بعض ہیں متبعین اللہ رسول کے اور الباز کیا ہیں مغضوبین خدا رسول کی طرف سے غضب ہوتا ہے متابین و مغضوبین کے تفاوت درجات ان کے درجات میں فرق ہے متابین و مغضوبین کے تفاوت درجات کیا پل بوشا اس کے ساب ہوتے ہیں اللہ کے رضا کے مصر اس کے ہے جو رجوع کرتا ہے ساتھ اللہ کے غصے کے یہ کون ہوئے اور مخضوبین ہوئے نا اللہ کے ناراض ٹھکانا اس کا جاننا میں اور برا ٹھکانا ہے ہم درجات اندللہ. یہ مدبین اور مخضوبین جو ہے یہ درجات ہیں یا درجو والے ہیں کیا ہیں ہم درجات ادھر تو دراجات لکھا ہوئے لہذا ادھر حس سے مذاق ہے اصحاب درجات ہم اصحاب درجات یہ مدعبین اور مغدو ان کے درجات مختلف ہیں نزدیک اللہ کے اور اللہ دیکھنے والے صاحب تو صف کرتے ہیں لقد من اللہ نیمت عظما کا بیان پہلے میرے حضرت کے مکارے میں اخلاق کا بیان تھا پھر میرے حضرت کی کیا بیان تھی کیا عصمت پہلے مکارے میں اخلاق پھر کیا آپ عصمت کا بیان تھا اب آپ کی کہہ گیا کہ آپ نعمت عثمٰ آپ کے مطالعے فرمائے گیا کہ آپ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کون تیرے آپ کا نعمت عثما نعمت عظما کا البتہ کی احسان فرمایا اللہ نے اوپر مومنین کے سب احسانوں سے بڑا احسان ہے یا نہیں حضرت کا وجود حضرت نہ آتے تو ہم کافر ہو کے مرتے ہمیں ایمان نصیب ہوتا سمجھے نہیں کیا البتہ احسان فرمایا اللہ نے اوپر مومنین کے جب کے بھیجا ان کے اندر عظیم و شان رسول نکرا ہے تنقیر برائے کیا ہے تعظیم عظیم و شان رسول مین ان پسند جو ان کی جانوں سے ہے بشریت النبی بشریۃ النبی ثابت ہو رہی ہے یا تلو علیہ آیات یا اس کے نیچے کا لکھنا ہے او صاف رسول بھی لکھ سکتے ہو اور فرائض رسول بھی لکھ سکتے ہو. کہ پڑھتے ہیں ان کے اوپر ایسے اللہ کی نمبر ایک پاک کرتے ہیں ان کو نمبر دو بل کتاب نمبر تین و الحکم چار بین قان کابل یہ ان مخفہ میں الب اور بے شک کہ حضور کے آنے سے پہلے البتہ بیج گمراہ سری کے تو میرے محترام یہ تین چیزیں بیان کی مکارے میں اخلاق بھی اور کیا بیانپ کی قسمت بھی بیان کی آپ کو نعمت عظما کے طور پہ بیان کیا گیا اب وہی تم مومنین ہے او لمبا صابت مصیبتون یہ کہہ جی تمبی مومنین بھی ہے اور اس میں تسلی بھی ہے اللہ نے فرمایا تم پریشان ہو تو ہے جماعت مومنین تمہارے تو ستر آدمی شہید ہوئے نا اور حزبائے بہادر کے اندر کیا ہوا ان کے ستر مارے گئے مردار ہوئے اور ستر کیا ہوئے گرفتار تو نے تو دگنی مصیبت ان کو پہنچائی پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ تمہارے شہید سیدھا بیشت میں اور ان کے مردار سیدھے کس میں کم ہی ہوموں میں اب المبا صاحب مصیبت کیا ہر جا کے پہنچی تم کو مصیبت عہد میں مصیبت کے نیچے کا لکھو عہد میں یہ لب لکھو کا دسب تم نسل حالانکہ تحقیق پہنچا چکے ہو تم دگنی مصیبت مسلح من بادر میں نیچے بادر میں لکھو حالانکہ تحقیق پہنچا چکے ہو دگنی مصیبت ان کو کس میں کل تو منا تم اب تعجب سے کہتے ہو کہ کیوں کر ہے یہ یہ مصیبت ہم پہ کیوں ہوئی قول ہوا میں نے ان جانپوں سے قوم سبب ظہری اس مصیبت کا سبب ظہری کیا ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی نا چاہے اتحادی غلطی تھی مورجے کو چھوڑ دیا تھا سبب ظہری ہے آپ فرما دیجیے ہوبا میں نہ امتحان ہو یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے تمہاری غلطی سے ہے بے شک اللہ ہر چیز میں قادر دے رہے ہیں فتح بھی دے سکتے ہیں آگے وما صابت جو ملتقال یہ سبب حقیقی وہ سبب ظاہری تھا یہ سبب کیا ہے آگے حقیقی سبب حقیقی کیا ہے فتح اور شکاست کے ہاتھ میں آئے اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے یہ سبب حقیقی یہ سبب کیا ہے حقیقی ہے بھئی آپ بہت کھاتے ہیں ہر چیز ہی کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے آپ کے پیٹ میں درد پڑ گیا اب اب سبب ہے تو کیا ہے بشیار خوری بہت کھانا لیکن حقیقی سبب کیا ہے اللہ نے پیٹ پہ دھر دیا ٹھیک ہے نا ادھر بھی ایسے سمجھ گاؤں خیال کرنا تھوڑا کھایا کرو جو ہضم ہو جائے وہ ماسابت یومرت جماعت اور جو کچھ تکلیف پہنچی تم وہ جس دن کے ملی تھی کتنی جماعتیں دو جماعتیں مسلمانوں کی کافروں کی یہ تکلیف کس کے حکم سے پہنچی اللہ کے حکم سے ایک تو یہ ہے اور دوسری حکمت مغروبیت یہ ہے اللہ نے ظاہر کرنا تاکہ اس کو منافقین کو اور مومنین کو جیسے کھرا کھوٹا جو ہے نا پرکھا جاتا ہے نا تکلیف کے اندر میں مثالیں دے چکا ہوں نا پہلے بال یا نلین یہاں علم بما کا ہے اظہار حکمت مغلوبیت تاکہ ظاہر کرے اللہ مومنین کو اور تاکہ ظاہر کرے اللہ دین اللہ کو منافقین کو اب جب منافقین کی بات آئی تو آگے شکوائے منافقین لکھو وکیلا شکوائے منافقین یہ وا آج نہیں وا اصتنافیہ ہے اور کہا کیا ان منافقین کو او وہ میاں لڑو بیچ راستے اللہ کے چلو لڑنے کی جرات نہیں تو آ کے کھڑے ہو جاؤ آ کے سات سو آدمی کے ساتھ تین سو آدمی آ جائیں تو دشمن پہ کچھ نہ کچھ روپ ہو گئے نہیں تو یہی ہے جو لڑتے ہی تو مدافعت کرو مدافعت کا معنی ظاہری طور پہ رو پڑ جائے گا ان لڑو بیچ راستے اللہ کے یا مدافعت کرو کالو وہ کہنے لگے لو لالم کتام تالا لماں یہ کچھ ڈھنگ کی لڑائی ہے یہ کوئی ڈھنگ کی لڑائی ہے ڈھانگ کی لڑائی ہوتی تو ہم تمہارا کہا مانتے ہو مدینے میں تھی ڈھنگ کی لڑائی یہ کوئی دھانگ کی لڑائی نہیں ہے یہ کہنے لگے لون عالم کتام اگر جانتے ہم ڈھنگ کی لڑائی یہ لکھو کیونکہ مدرا کی تو لڑائی تھی یا نہیں تھی بھائی غزوہ احد میں لڑائی ہوئی تھی یا نہیں لہٰذا مدرا کی کی نفیوں نہیں کر سکتے کس کی نفی کی کہنے لگے یہ بے ڈھنگی لڑائی ہے کیا ڈھنگ کی لڑائی نہیں بے ڈھنگی بغیر طرز کے نہ تجربے کاروں کی لڑائی ہے اگر جانتے ہم ڈھنگ کی لڑی تو اتباع کرتے ہم تمہاری اللہ تعالی نے فرمایا جب یہ انہوں نے بکواس کی تو کفر کے زیادہ قریب ہو گئے یا ایمان کے کفر کے نا پہلے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی زہران نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے بچے پر تو ایمان کی طرف زہرن کیا تھے قریب لیکن جب یہ بکواس کی تو ہم زہران کس کی طرف قریب ہو گئے کفر کی طرف زیادہ تھے دیکھو ہوم لین قفر یوم دین وہ طرف کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ان سے بیت بار کس کے ایمان کے پہلے زہراً ایمان کے قریب تھے اب کوہر کے گئے کہتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ وہ چیز کے نہیں ان کے دلوں کے اندر منہ کے ساتھ تو یہ کہا کہ یہ لڑی ڈھنگ کی نہیں ہے لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ مسلمان شکاست کھائیں ہم خوشی منائیں ان کے دل میں کیا تھا کہ مسلمان کیا کھائیں شکست کھائیں اور ہم کیا منائیں وہ منافق کسی کا یار نہیں ہوتا منافق مومن مخلص کی شکست کا متمنعی ہوتا ہے یہ کہتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ وہ چیز کے نہیں ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں کہا تھا؟ کہ مسلمانوں کیا تھا بلع عالم و اللہ خوب جانتا ہے اس کے کو چھپاتے ہیں اللہ دینک سب ان کا شکوا ہے منافقین کا یہ وہ لوگ ہیں کہ کہا انہوں نے بھائیوں کو یا بھائیوں کے بارے میں آ لکھ لو پہلے بھی ایسے تھا ان کے بھائی کون تھے اور یہ شہید ہوئے تھے سمجھیں دے خزرت کے قبیلے کے یہ وہ لوگ ہیں کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں اور خود بیٹھ گئے کیا کہا لاؤ نہ اگر کہا مانتے ہمارا ہمارے بھائی تو نہ قتل کیے جاتے ہمارا کہا مانتے مدینے میں رہتے تو قتل نہ ہوتے اللہ نے فرمایا کہ جب ازریل آیا تمہارے پاس تمہاری جان نکالنے کے لیے اس کے ساتھ لڑنا تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی کیا تم کہتے ہو کہ وہ ادھر بیٹھتے رہتے تو موت نہ آتی تم گھر میں بیٹھے رہو جب موت کا وقت ہے تو موت کو تھکا دے دینا اور موت بھاگ جا ایسے کر سکتے ہو تم آپ پرماد پر پدا کرنا اپنی جان اس سے موت کو اگر ہو تم سچے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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائے کرام کے اصلاحی بیانات کیا صاحب کمر کمر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام